آڈیو سوال آیا ہے رحمت اللہ تعالیٰ وبرکاتہ مفتی صاحب بہت بہت شکریہ آپ کے جواب کا اللہ تعالیٰ آپ کو خوش رکھے آباد رکھے حضرت مزید سوال یہ کرنا تھا کہ اگر وہ بوڑھی خاتون یہ معاملہ کریں کہ بھائی عدت کا معاملہ تو جب ہوتا ہے کہ, کہ جب ایسا سلسلہ ہو کہ عورت کے یعنی مرد کے ساتھ ہم بستری ہوئی ہو اور اس وجہ سے عزت کرواتے ہیں تاکہ اگر کوئی بچے وغیرہ کے معاملات ہیں تو یعنی کہ حمل سامنے آ جائے تو وہ اس قسم کے اگر آرگومینٹس کریں اور کہیں کہ بھائی میرا اس قسم کا کوئی معاملہ ہوا ہوا نہیں ہے ظاہر ہے تو پھر مجھے عدت کرنے کی ضرورت ہی نہیں ہے یہ مزید میں نے کنڈیشن ڈالی ہے اپنے سوال میں مزید یہ کہ مجھے بتائیے کہ ایک عورت جس گھر میں اس کے شوہر کا انتقال ہوا ہے کیا وہ اپنی بہن کے گھر میں یا کسی اور رشتہ دار کے گھر میں عدت گزار سکتی ہے یہ ساتھ میں دوسرا سوال ہوا تیسرا سوال یہ ہے کہ ایسی عورت جس کا نکاح ہوا ہو صرف نکاح ہوا ہو رخصتی نہ ہوئی ہو یعنی ہم بستری والی رات نہ گزری ہو اور مرد اسے طلاق دے دے تو کیا اس پر بھی عدت ہوگی یہ مزید تین سوال اگر آپ ان کے جواب عنایت فرما دی السلام علیکم و اللہ وبرکاتہ ایک سوال میں تین سوال ہیں ایک تو یہ کہ بوڑھی خاتون آئسہ جسے اصطلاح میں کہتے ہیں آئسہ یعنی نا امید نا امید یہ کہ جس کو حیض نہ آتا ہو یعنی اب اس کو حمل ٹھہرنے کی امکان نہیں رہتا عمر رسیدہ تو عمر رسیدہ عورت کا شوہر بھی اگر انتقال کر جائے تو قرآن پاک کے ارشاد کے مطابق اس کو چار ماہ دس دن کی عدت کہ اس میں صرف عدت میں برات رحم ہی مراد نہیں ہوتی بلکہ یہ بیوہ کا سوگ بھی ہوتا ہے کہ چار ماہ دس دن وہ عدت گزارے تو لا محالہ اس کو عدت گزارنی ہے اگرچہ یقینی طور پر اس کو حمل نہیں ہے یا وہ آئستہ ہے تو عدت وفات اس کو بہرحال گزارنی ہے شوہر کے انتقال کے حوالے سے جو سوال کیا کہ کیا اپنی بہن کے گھر سوری بہن کے گھر عدت گزارنے کے حوالے سے جو سوال کیا تو دیکھیں جس جگہ وہ رہتے تھے زوجین چاہے عدت طلاق ہو یا عدت وفات ہو دونوں عدتیں اس کو وہیں گزارنی ہیں جس گھر میں وہ رہتے تھے شرعی عضور اگر کوئی ہے تو وہ ایک الگ بات ہے اس کے حوالے سے مسائل مختلف ہیں روزگار کے حوالے سے مسائل مختلف ہیں تو اس حوالے سے اگر حقیقت صورت ہے تو اس کے لیے دوبارہ آپ رابطہ کر لیجئے تیسری بات یہ پوچھی کہ جس کا نکاح ہوا مگر رخصت ہی نہیں ہوئی اور اس کی عدت کیا ہوگی تو جس کا نکاح ہو گیا اور رخصت ہی نہیں ہو اور رخصتی سے پہلے اگر اس کو طلاق دے دی گئی تو اس کے اوپر عدت نہیں ہے۔ واللہ تعالی اعلم۔